سے لکھے ہوئے تعویز اور پریس سے چھپے ہوئے تعویز کے اثرات یکساں ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فرق میں بعض تعویزات جو ہیں وہ اس پر منحصر ہیں کہ پہلے کون سا بھرا جائے کس ساتھ میں لکھا جائے کس وقت لکھا جائے ایسے ان کی ساتھیں جو ہیں وہ موین ہیں وہ تو ایک پورا فن لیکن اگر کوئی تعویز چھپا ہوا ہے اور اس میں آیات قرآنیا ہیں اس کی شفا میں یا اس کے بہتر ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک بطالہ کا ارشاد وہ نونا ضلع من الق قرآن ماں ہوا شفا ہمارے نازل ہی قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے لہذا فائدے سے جب بھی خالی نہیں ہوگا اگر وہ آیا تھے پر مشتمل